شہید اسلام ڈاٹ کام ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ میرے رابطہ آسان ہے کیونکہ یہود و نثارا کے متعلق بات چلی آ رہی تھی نا توات کا دور انجیل کا دور اب فرمایا ان کی چالاکیوں سے بچتے رہو اقبال تم کیا ہو خدا کے تین ٹکڑے کر دیں یہودوں نے سارا نے جب خدا کے بھی ٹکڑے کر دیے ہیں تو تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کریں گے یا نہیں آ اس لیے ان کے ساتھ یاری نہ لگاؤ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دریا کے اندر دو مچھلیاں لڑ رہی ہوں نا ایسے سمجھو کہ ان کو بھی انگریز لڑا رہا ہے کون لڑا رہا ہے ہمیں بھی لڑا رہے ہیں ہر جگہ ان یو ان تل یود و سارا یہ مضمون ہے اناہیو انبوالا تل ہود و سارا ان کے ساتھ دوستی نہ جو اے ایمان بارو نہ بناؤ تم یہود و سارا کو دوست بعض ان کے دوست ہیں بعض القفرو مل تو اور جس نے دوستی جوڑی نہ ان کے ساتھ تم میں سے پہن نہ ہو میں نہ ہوں بس بے شک وہ ان سے ہوگا کیا پتہ قیامت کے دن بھی ان کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا اللہ بچائے اور دنیا میں بھی یہی ہے من تو شب باہ بے قوم پہا جسی قوم کی مشاورت کرنے والا ان سے ہے تو میرے عزیز آپ ایک غیرت مند مسلمان بنیں وہ لوگ جو ہیں نا نہ تو آپ کی زبان کو اچھا سمجھتے ہیں نہ آپ کے لباس کو اچھا سمجھتے ہیں نہ آپ کے اسلامی طریقے اور رسومات کو اچھا سمجھتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے ہم بھی نفرت کریں اب ادھر بات ساتھی انگریزی پر پر بولنے کوشش کرتے ہیں کوئی کیوں ہے انگریزی بول رہے ہو کیوں سیکھتے ہو وہ جی جائیں گے تبلیغ کریں گے انگریزوں ملک میں اپنا ملک تو ہم نے سدھارا ہے اپنے گھر کو تو سدھارو جھوٹ بولتے ہیں آہ انگریزوں کے ملک میں جائیں گے تبلیغ کرنے کے لیے آئے جھوٹ بولتے ہیں وقت ضائع کرتے ہیں ہاں میری لباس بھی وہی پسند کرتے ہیں اپ ٹو ڈیٹ بنے پھرتے ہیں پر جس نے دوستی جوڑی ان کے ساتھ تم میں سے وہ ان میں سے ہے ان اللہ لا یہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں سمجھ دیتا یہاں یہ معنی مناسب ہے بے شک اللہ تعالیٰ نہیں سمجھ دیتا ظالم لوگوں کو کاش کہ یہ ظالم لوگ سمجھیں اور ان کے ساتھ دوستی نہ جوڑیں کیا ان کو سمجھیں فتر اللہ فی قلوب ہے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 مدد کریں گے یا دگنی مصیبت لائیں گے یار یاری لگا کے تجربہ کر دیکھا ہے تجربہ کیا ہے یا نہیں کیا دگنی مصیبت لائیں گے کہتے ہیں ڈرتے ہم یہ کہ پہنچ جائے ہم کو کیا مصیبت دائرہ اللہ جواب شکوا شکوا منافقین کے بعد جواب شکوا امید ہے اللہ یہ کہ لائے فتح مومنین کو فتح نصیب ہوگی تو منافق میں ذلیل ہوں گے یا نہیں کہ ہائے ہم نے یاری لگائی تھی کوئی فائدہ نہیں ہوا یا کوئی اور معاملہ آ جائے اللہ کی طرف سے اور معاملہ کا معنی یہ ہے کہ منافقین کا نفاق کھل جائے اور معاملے سے مراد کیا ہے منافقین کا نفاق ظاہر ہو جائے تو ہو جائیں کہ اوپر اس کے کہ چھپاتے ہیں اپنے دلوں کے اندر ان کی دوستی کو کیا ہو جائیں گے ناد بکول اللہ زینا منو تعجب جب فتح ہوگی یا منافقین کا نفاق ظاہر ہو جائے گا تو پھر مومن تعجب سے کہیں گے او دیکھو اے دیکھو, دیکھو انگریزوں کے ساتھ جاری لگانے والے یہود و نصارہ کے ساتھ کتنی زریل و خوار ہے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ خدا ہی ملا نہ وشالے نہ اور کہیں گے مومن کہ یہی ہیں وہ لوگ جو قسمیں اٹھاتے تھے ساتھ اللہ کے زوردار قسمیں کہ بے شب وہ البتہ تمہارے ساتھ ہیں یعنی ہمارے پاس آتے تو ہمارے بن جاتے ان کے پاس جاتے تو ان کے پاس ہیں حابط تا مالحوم ضائع گئی ان کی کاروائیاں مال کے نیچے کا لکھو گئے کاروائیاں گئے کاروائیاں کاروائیں کیا مانا دونوں سے ملنا کیا مومنین کے ساتھ بھی ملتے کافروں کے ساتھ بھی ملتے تاکہ دونوں کو خوش رکھے اب خوش رکھ سکتے ہیں نفاذ تو کھل گیا نا ان کا تو ضائع گئی ان کی کاروائیاں. پاس بہو خاصے پا ہو گیا کیا خاصے استبا ہم جب کبھی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 نہیں ہوتے ایسے لوگ اپنے دیکھے کا بھی ہاتھ کڑے کر کے ہاتھ گرد گوا کے چلے جاتے ہیں تو جب نفا کھل جاتا ہے تو ذلیل و ل ہو جاتے ہیں یا یو حلزین منو زاجر منال ارتداد مرتد ہونے سے جڑک کی گئی زاجر کیا گیا زاجر مینال ارتداد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 اے ایمان والو جو شخص مرتاد ہوا تم سے اپنے دین سے پسند کریب لائے گا اللہ ایسی قوم کو کہ محبت رکھے گا اللہ ان کے ساتھ یہ بیان اوصاف لکھو تو ارتداد سے زاجر کیا گیا ڈرایا گیا کہ خیال کرنا مرتد نہ ہونا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 لوگ مرتد ہوئے یا نہیں مسائلہ قذاب کے ساتھ بھی ہو گئے انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا تو آپ نے ڈنڈا چڑھایا ان پہ یا نہیں بقیر جہاد کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوچ میں پڑ گئے کہ جہاد کرے نہ کرے حضرت وہ بکر صدیق انہوں کو بھی ڈانٹا کہ جاہلیت کے اندر تو تو بہادر تھا قوار اسلام اسلام دل ہی نکالتا ہے حضرت عمر کو جھاڑ گیا تو یہ شان صدیق سے ظاہر ہوتی ہے اب بتاؤ جی ٹھیک ہے اچھا جی ڈبلو ڈبلو شہید اور فرمائیے جی اے ایمان والوں جو مرتا دھو تم میں سے اپنے دین سے انکری پہ لائے گال لائے سیکھوم کو نہیں چلی کوئی شان صدیق تفسیر مظہری میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عن سے خود روایت آئے کہ یہ ایتیں کس کے بارے میں نازل ہوئیں حضرت صدیق کے اخبار اور ان کے حوالے کے بارے نازل ہوئیں تفسیر مظہری میں حضرت علی سے روایت آئے اور ان سے بھی ہے شاہ نے صدی قوم کے ری لکھا ہے لائے گا اللہ اسی قوم کو کہ محبت رکھے گا اللہ ان کے ساتھ اس صفت نمبر ایک اور وہ محبت رکھیں گے اللہ کے ساتھ صفن نمبر دو عضی اللہ تن المومن نمبر تین ان نرم ہوں گے مومنین کے لیے الاب امن الام ہے عزت ن سخت ہوں گے کس پہ کافروں پہ نمبر چار یجاہدون فی الفی صبی اللہ نمبر کتنی دی جہاد کریں گے اللہ کی رہا میں بلائے خاتون نمبر چھ اور نہیں ڈریں گے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 جی وہ میرے کو شیر ہیں اس کے اندر میں نے لکھا ہے کہ یہ ویڈیو ڈش ٹی وی یہ سب بدماشی کی باتیں ہیں ان سے کنارہ کنارا کہ یہ انگریزوں کی چالیں ہیں پلاتے ہیں ظاہر تم کو یہ ٹی وی ویڈیو سمجھے جی یہ فلمیں اور ہر ہرکا یہ کن کی چالیں ہیں یہ ہیں زہر لیکن ان کو شیریں بنا کے دیتے ہیں لوگ سمجھتا ہے کہ مٹھائی ہے حقیقت میں کیا ہے زہر ہے یہ انگریزوں کی چالیں ہیں پلاتے ہیں زہر تم کو نہ سمجھو ان کو شیری نی ہٹو ان سے بچو ان سے پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان سے جو ہٹیں تو کس کے ساتھ یاری لگیں یہاں بھی سوال پیدا ہوتے نا بجائے ان کے قرآن و حدیثوں سے لگاؤ دل ہاں بجائے ان کہ قرآن, قرآن و حدیثوں سے لگاؤ دل یہی چشمے ہدایت کے یہی انہار جنت ہیں ٹھیک ہے جی ہاں یہ ہدایت اور جنت کی نہریں بھی یہی ہیں بجائے ان کے قرآن و حدیثوں سے لگاؤ دل جواہر بے بہا ہے یہ کہی دامن بھرو ان سے یہی چشمے ہدایت کے یہی انہار جنت ہیں اگر منظور رہنا ہو پیو ان سے پیو ان سے یہ چشمے ہدایت کے ہیں انہارے جنت ہیں پیو گے یا نہیں پیو گے پر ندی سے جل لگاؤ ان کو آگ لگاؤ تو دیکھو آپ کس کے ساتھ ہی جاری لگانی ہے لکھ لو المرو بے مبالا طلّہ ہے باولیا اللہ کے ساتھ یاری لگاؤ اللہ کے اولیاء کے ساتھ جاری لگاؤ انوابلی کو ان کا کیا مضمون ہے الامرو بے مبالا طلّہ ہے باولیا یہود و نصارا سے توڑو کس کے ساتھ جڑ جاؤ اللہ کے ساتھ اس کے اولیاء کے ساتھ جڑ سوائے اس کے نہیں دوست تمہارا اللہ ہے اور اس کا رسول اور مومنی اللہ یقیمون یقیم اوصاف او مومنی جو قائم کرتے ہیں نماز کو نمبر دیتے ہیں زکوٰۃ کو نمبر دو وہم راکعون اور وہ خشو خضو کرنے والے ہیں راکعون کے نیچے کے نیچے کو کرنے والے دیتے ہیں زکات کو اور وہ کیا ہیں خضو کرنے والے ہیں بعض روایات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے رکو کر رہے تھے کہ ایک آدمی نے آ کے سوال کیا تو آپ نے رکو کے اندر اس کو پیسے دے دیے تو مانا پھر یوں کرتے ہیں دیتے ہیں زکوت کو درہ حالے کہ وہ رقو کرنے والے رقو کی حالت میں زکوات تو اس سے چھیا لوگ استدلال کرتے دلو ہیں دلو وہ کہتے ہیں کہ ان نما ولی و کم ولی سے مراد حاکم کیا خلیفہ بلا فسل تو خلیفہ بلا فصل تمہارا سمجھے یہی ہیں کون جو زکوٰۃ دیتے ہیں کہ سال میں کہ رکوع کرتے ہیں تو رقوع کے ان زکوٰۃ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دی تھی لہٰذا وہ خلیفہ بلا فضر ہیں تو ولی حکوم سے خلیفہ بلا فضر حالانکہ اللہ رسول باقی مومنین یہ سارے خلیفہ بلا فضر ہیں کیا ایسے ایسے ذرا کرتے ہیں میں عرض کرتا ہوں ٹھیک ہے حضرت علی ہماری آنکھوں میں لیکن ایک روایت میں ہے کہ رکوع حضرت وہ بکر صدیق کر رہے تھے وہ بھی روایت ہے، یہ بھی ہے اور ایک آدمی نے سوال کیا تو آپ نے رقوق کے اندر زکوٰۃ ان کو دے دی, دی تو حضرت وہ صدیق کے بارے میں آئی تو سارے صاحب و برہق ہیں یہ کیوں ہیری پھیری کرتے ہو ویسے آدمی عکل سے سوچے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ زکات نکالتے تھے یا وہ صدیق نکالتے تھے تم بتاؤ حضرت علی تو غریب مسکین ان کی غربت کے اندر گزری سمجھے جی کیا بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح کرنا تھا تو ایک آدمی کو کہا کہ اس خیر کا گھاس کاٹائیں پھر کریں تو بھائی میں عرض کر رہا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب نکاح کرنا تھا نا بی بی فاطمہ رضی اللہ تو پیسے کچھ نہیں تھے اس خیر کاٹنے کے لیے ایک آدمی کو کہا جائیں پیسے لیں سمجھے تو پھر مسئلہ ہوگا زکوات عام طور پہ کون نکالتے تھے حضرت ابو بکر صنف اگر زکوٰۃ پہ چسپان کرنا ہے تو پھر جو دونوں روایتیں ہیں لیکن ہم کس کو ترجیح دے رہے ہیں راکی ان کا منع کیا کر رہے ہیں دیتے ہیں زکوٰۃ کو اور وہ خوشو خلو کرنے والے ہیں یہ نمبر تین ہے علیحدہ اقامت سلاد ایک اتائے زکوٰۃ دو خوشو خلو کتنی تین آگے انجام موالات لکھو اللہ کے ساتھ دوستی جوڑو مومنین کے ساتھ دوستی جوڑو اس کا جا جو دوستی جوڑتا ہے اللہ کے ساتھ اس کے رسول کے ساتھ مومنین کے ساتھ پس بے شک گراؤ اللہ کا غالب ہیں اچھا جی یا ایو النبی پھر وہی بات ہے یا ای اللہ منو پہلے کیا تھا کہ یہود و سارہ کے ساتھ دوستی نہ جوڑو پھر کیا ہوا اللہ اس کا رسول بومنی کے ساتھ دوستی جڑ پھر تاکیدا کہا گیا کہ ان خبیصوں کے ساتھ دوستی نہ وہی ہے یا یو لذینا منو انا یو موالات تلغفار ان یو انم موالات تلخفار ان کی دوستی سے روکا گیا لیکن عنوان کچھ اور ہے دوسرے عنوان کے ساتھ پہلے یہ عنوان نہیں تھا عنوان یہ ہے کہ یہ تمہارے دین کے ساتھ استضاء کرتے ہیں یہ کافر لوگ یہود و نصارہ تمہارے دین کے ساتھ کیا کرتے ہیں استضاع مذاق کرتے ہیں تو جو لوگ تمہارے دین کے ساتھ استضاع کریں ان کے ساتھ دوستی جوڑنا ٹھیک ہے استضاع ایسے کرتے تھے کوئی اذان دیتا نہ تو اس کے اوپر بھی استحضاء نماز پڑھتے قیام کرتے رکو کرتے سیدھا کرتے تو اس پہ بھی استحدہ کرتے ہنسی مذاق کرتے چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ جب مدینہ کے اندر اذان کہتا مؤزن کہتا اشاد الّ محمد الرسول اللہ تو ایک عیسائی تھا وہ کہتا تھا ہار کا القاض جو جھوٹا ہے وہ کیا جائے جل جائے وہ حضور کے بارے میں کہتا اشاد الرحم ص اللہ لیکن جھوٹا کون تھا خود تھا خدا کی قدرت ایک دفعہ اس کے خادم سے کوئی بے تدالی ہو گئی کوئی چنگاری آتی رہ گئی اور اس کا سارا گھر جل گیا خود بھی جل گیا گھر بھی جل گیا تو ہارے کل کاجم سچا گیا ہے تو یہی ہے جو حقیقت جھوٹا ہوتا ہے تو اس پہ یہ چیز ہوتی دی ہے اے ایمان والو نہ بناؤ تم ان لوگوں کو جنہوں نے بنا لیا تمہارے دین کو مذاق اور کئے ان لوگوں سے جو دیے گئے کتاب کو تم سے پہلے ان کو بھی دوست نہ بناؤ اور کفار کو دوست ماؤ وہ اطفہ ہے کفار کا کیسے پڑے گا اے اللہ زی نت یہ موصول سیلا سارا ماتو خلائے بنے گا کفار کیا بنے گا ماتوب یہ مفول اول اولیاء کیا بنے گا اب دیکھو مانا سن لو نہ بناؤ تم ان لوگوں کو بھی اور کافروں کو بھی دو آگے اس نہ یہود نہ سارا کو دوست بناؤ نہ کفار کو دوست بناؤ اس سے آپ یہ سمجھے کہ تعمیم بات تخصیص بھی ہے اس میں خیر صرف یہود و نثارا کی دوستی سے روکا گیا اب کس کو شامل کیا گیا ہے کفوار کو بھی شامل کیا گیا ان تینوں گروہوں کو دوست نہ بناؤ اور ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے اگر ہو تو موم تو فرمایا کہ تمہارے دین کے ساتھ مذاقیں کرتے ہیں اور طریقے بھی مذاقیں کرتے ہیں اور ایک نمونہ یہ بھی دکھایا گیا کہ جب تم نماز کے لیے بلاتے ہو اذان دیتے ہو پھر بھی کیا کرتے ہیں بطور نمونے کے فرمایا اور جب بلاتے ہو تم طرف نماز کے بنا لیتے ہیں اس کو مذاق و کھیر یہ اس سبب سے سبب استضاع اس سبب سے کون ہے نہیں سمجھتے یہ بات سمجھ آ گئی ہے اچھا اب آگے تنبی کی گئی اہل کتاب کو اور موازنہ کیا گیا لکھ لو جی بیان موازنہ بینت طریق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 نہیں آ پاتے تو ہم سے مگر یہ کہ ایمان لے ہم ساتھ اللہ کے اور ساتھ اس کتاب کے جو تاری کی طرف ہمارے اور ساتھ ان کتابوں کے جو تاری کی بحث اور بے شک اکثر تمہارے بے فرمان ہیں ہم فرم بردار تم کیا بے فرمان تو موازنہ ہو گیا ہے نہیں فرما بردار اور بے فرمان برابر نہیں ہو سکتے اچھا آگے بھی فرما دیا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 اپنے طریقے کو دیکھو تم بآ بد تاہوت اور نے پوجا کی شیطانوں کی الاح کا انجام اخروی یہی لوگ بدترین ہیں عزرو مرتبے کے اور زیاد گمراہ سیدھے راستے سے ویگا جاؤ کم کالو منا حال منافقین یہود بات چونکہ یہود و سارا کی جلا رہی تھی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 جاتے اور جب آتے ہیں تمہارے پاس کہتے ہیں آ منا حالانکہ تاقیر داخل ہوئے ساتھ پفر کے اور وہ تاکیق نکلے ساتھ پفر کے اور اللہ خوب جانتا ہے ساتھ اس پفھر کے جس کو چھپاتے ہیں